اوزب اللہ السم اعلیم من الشیطان الرجیم من حمزهه ونفثه ونفث قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم قل کہہ دیجئے ان کنتم اگر ہو تم تحبون الله اللہ سے محبت رکھتے فتبعوني تو میری پیروی کرو فتبعوني تو میری پیروی کرو ی بہ اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یغ اور بخش دے گا تمہارے لیے زنوبا تمہارے گناہ واللہ اللہ الرحیم اور اللہ تعالی بے بےحد بخشنے والا نہایت مہربان ہے اصل میں یہود نصارہ مشرق سبھی دعویٰ کرتے تھے اللہ سے محبت کا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری مانو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے نبی کی اتاب فرما برداری اور پیروی اپنے پاس سے جو گھڑے ہوئے طریقے ہیں ان طریقوں سے محبت اللہ سے نہیں ہوتی اللہ سے محبت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کل کہہ اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی ور رسولہ اور رسول کی فعن طولو بس اگر وہ پھر جائیں منہ پھیر لیں فعن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے حکم دیا تھا نبی کی پیروی کرنے کا اور کہا تھا کہ نبی کی پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہ بخش دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر اطاعت نہیں کرتے منہ پھیرتے تو پھر وہ کیا ہیں کافر اللَّهَ اللہ اقبال الْكَافِرِينَ جو نبی کی اتباع نہیں کرتے نبی کی پیروی نہیں کرتے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ کافر ہیں ان اللہ آدم و نوحا یقینا اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آدم کو اور نوح کو وہ اعلی ابراہیم اور اعلی ابراہیم کو وہ اعلی عمران اور اعلی عمران کو العالمین جہانوں پر عمران کے گھرانے کو ابراہیم کے گھرانے کو آدم اور نوح کو اللہ نے تمام جہانوں پر چن لیا ہے یعنی یہ چنیدہ لوگ ہیں اللہ تعالی کے چنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی نسل اور ان کے خاندان سے ہے من ایسی نسل جس کا بعض بعض سے ہے ایک دوسرے سے ہیں ہے اللہ علی تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے عید قالت عمر عمرانہ جب کہا عمران کی بیوی نے امراۃ عمرانہ عمران کی بیوی نے ربی اے میرے رب اندر تو بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے معی بطنی محرا را جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے محرا نظر کیا مانی ہے وہ آزاد چھوڑا گیا ہے آزاد ہے فتح کب منی سو مجھ سے قبول فرما لے اس کالت جب کہا امرا تمرانا عمران کی بیوی نے ربی اے میرے رب انی نظر تو بے شک میں نے نظر مانی ہے لاکہ تیرے لیے ما فی بطنی کے جو میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد ہے فتح کبھی تو تو قبول کر مجھ سے انا کا العلیم خوب جاننے والا ہے فلما تو جب اس نے اسے جنا قالت تو اس نے کہا ربی اے میرے رب انی تو ہا انسا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے وضاحت میں نے یہ جنی ہے ان سا لڑکی وہ اللہ اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے بیما وضاحت جو اس نے جنا وی اور نہیں ہوتا لڑکا کل انسا اس لڑکی کی طرح وہ ان سن اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم وہ انا پیکا اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری بہ دیا اور اس کی ضروریت کو بھی اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے الرجیم مردود اصل میں عمران کی بیوی اس کا کیا نام ہے کوئی پتہ نہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام حنہ ہے ہننا ہا نون مشدد اور پھر گول ہا حنہ دمشق کے بیرونی حصے میں اس کی قبر ہے لیکن کوئی دلیل نہیں اس کی نہ قبر کی نہ نا نام کی بس اللہ نے عمران تو عمران کا ہے بات ختم ایم خام خا تامکٹویاں مارنے کی ضرورت نہیں ہاں قرآن حدیث میں ذکر ہو جاتا تو پھر تو تھا لیکن قرآن حدیث میں ذکر نہیں تو اسرائیلی روایات ہیں اور بے سروپا بے سند باتیں ہیں اب امراۃ العزیز امراۃ العزیز اس کا نام کیا تھا لوگ کہتے اس کا نام زلیحاں تھا کیا دلیل ہے زلیحخا کی کوئی بھی نہیں, نہیں خام خواہ ہاں جیتم باد یعنی سب انبیاء آزم علیہ السلام پھر نو پھر ابراہیم کی اولاد میں سے ہے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو امبیا ہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں ابراہیم نو کی اولاد میں سے ہیں اور نو آدم کی اولاد میں سے ہیں آدم کے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سارے آدم کی اولاد ہی ہیں اور نو کے دور میں جب طوفان آیا تھا طوفان نو نے سارے لوگوں کو بو دیا تھا وہ جلنا درریت ہُو نوح کی ذریت کو ہی اللہ نے باقی رکھا تو اس وقت جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے نوح کی اولاد ہیں ذریت نو کے علاوہ باقی ساری انسانی اس سیلاب میں ڈوب گئی تھی بادم باغ یہ ایسی نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہیں ابراہیم نوح آل عمران آدم دریاتم باجو من باغ اچھا اللہ نے کہا والی سے دیکھ انسا لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی لیکن اللہ نے الٹ کہا یہی تھا دیکھ انسا لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران کی بیوی کے ذہن میں جو لڑکا تھا وہ اس لڑکی کی طرح کا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس لڑکی کو مریم کو تو اللہ نے ماں بنایا ای علیہ السلام کی تو عمران کی بیوی کے دماغ میں جو لڑکا تھا وہ اس لڑکی جیسا نہیں ٹھیک ہے فتح کب ربو ہا اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا فتح قبلا ہا قبول کیا اس کو ربو ہا اس کے رب نے بھی قبول ان ان اچھی قبولیت کے ساتھ وہ ام اور پرورش کی اس کی وہ ام اور, اور پرورش کی اس کی ویسے ام بھی تو اس کا معنی ہوتا ہے اگانا اسی سے لفظ ہے نباتات نباتات نبات زمین سے اگنے والی چیز یہاں پہ معنی کیا ہے پرورش کی امباتا پرورش کی اس کی نبات ان اچھی پرورش اچھی نشو نما کے ساتھ اس کی پرورش کی کل و کف الاحا اور کفالت کی اس کی زکاری دکریا نے کف کفیل بنایا اس کا کف کفیل بنایا اس کا زکریہ دکریا کو کف کفیلفیل کفیل بنانا کفیل بنایا اس کا دکری کو کل جب بھی جب کبھی داخل علیہ داخل ہوتا اس پر پریا زکری علیہ السلام محراب محراب میں محراب عبادت خانہ محراب واجدہ اندہا رض وہ پاتا اس کے پاس رض کوئی نہ کوئی چیز رض قن تنوین کی وجہ سے بنا کیا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی رزق کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا قالا تو اس نے کہا یا مریم اے مریم انا لا کے ہادا انا کہاں سے ہے لا کے تیرے لیے ہادا یہ یہ تیرے لیے کیسے آیا قالت تو اس نے کہا ہوا من ان اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ یقین اللہ تعالی ی دیتا ہے یوقو دیتا ہے میں شا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب ان بغیر حساب کے جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے حنالی کا وہی پر ہی جب اس نے یہ جواب دیا نا حنالی کا تو وہی پر دعا دکری یا ربا دعا کی زکریہ نے اپنے رب سے کالا کہا ربی اے میرے رب حب لی مجھ کو ملا دن کا اپنی طرف سے دریاتن در طیبا پاکیزہ اولاد ان کا بے شک سمیر العا دعا کو خوب سننے والا ہے فنا تو آواز دی اس کو زکریہ کو المل فرشتوں نے وہ ہوا کا اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا یوسلی نماز پڑھ رہا تھا فلم رابی محراب میں ان اللہ آواز دے کر کیا کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یو کا خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بی بھی یا کی یا کی خوشخبری دیتا ہے تجھے مصد وہ تصدیق کرنے والا ہے بیکلیما تن مین اللہ اللہ کے ایک کلمے کی بیکلیما تن ایک کلمے کی مین اللہ اللہ کے اللہ کے ایک کلمے سے مراد عیسا علیہ اسلام عیسا کی تصدیق کریں گے وہ سید اور سردار و حصور اور عورتوں سے اپنے آپ کو روکنے والے اپنے آپ پر ضرورت رکھنے والے حصور بہت زیادہ کنٹرول رکھنے والے وہ نبی اور نبی من الصالحین نیکوں میں سے نبی نبی من الصالحین نیکوں میں سے اچھا ان کو خوشخبری ملی نا تو پریشان ہو گئے کہتے ہیں قالا کہا ربی اے میرے رب انا یقون غلام کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا و قد بالاگانی الکی برو و اور مجھے تو پہنچا ہے بڑھاپا قد بالاغانی تحقیق پہنچا ہے مجھ کو الکی بارو بڑھاپا وہ مرا آتی اور میری بیوی آخر ان بانج ہے آخر بانج جو بچے نہ دیتی ہو وہ زیادہ بری ہو جائے کالا کہا کزا علی اسی طرح یف کرتا ہے القدا اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے ما یشاؤ جو چاہتا ہے قالا کہا رب بھی جہلی آیا اے میرے رب میرے لیے بنا دے نشانی قالا کہا آیا تو کا تیری نشانی یہ ہے اللہ تو کلی ناسا کہ تو نہ کلام کرے گا لوگوں سے سلا ایام تین دن اللہ رمضا مگر اشارے سے ودھ ربا کا اور ذکر کر اپنے رب کا کثیرن بہت زیادہ و سب اور تصویح بیان کر بلاشیش ہی شام کو ول اب کار اور صبح کو اشیج شام کا وقت اب کار صبح کا وقت ہے اصل میں وقف کر دیجیے نا اس کو اللہ کے لیے تو اب جو اللہ کے گھر کا نگہبان ہے وہی وہ نگہبان بنے گا پھر لڑائی ہوئی کہ کون کفالت کرے گا تو انہوں نے کلمیں ڈالی پانی میں تو قرآندازی کی تو قرآن زکریہ کے نام نکلا تو اللہ اس لیے کہتے ہیں کب فلا زکریا اس کا کفیل بنا دیا اللہ نے زکریہ کو کہتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے مریم کے لیکن صحیح یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بہلوئی تھے مریم علیہ السلام کے معاج کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گیا یا, یا اور عیسیٰ سے ملاقات کا ذکر ہے اور وہاں پر یہ ہے کہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے یاہیا اور عیسیٰ اگر دونوں خالہ زاد بھائی ہوں تو پھر عیسیٰ کی والدہ مریم اور یاہیا کی والدہ زکریہ کی بیوی یہ دونوں آپس میں بہنے لگی نا تو تبھی تو خالہ زاد بھائی ہوں گے نا یا اور عیسیٰ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہدوئی تھے مریم کے چالی آیا یعنی کہ مجھے ایک نشانی بنا دے میرے لیے مطلب کہ پریشان ہوئے نا تعجب ہوا کہ میری تو عمر بھی نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو تو کیسے ہوگا یہ ممکن ہی نہیں ہے پھر کہنے گیا اچھا مجھے کوئی نشانی بتاؤ کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوگا تو پھر میرے کیا نشانی ہوگی اللہ نے کہا آپ کلام نہیں کر سکو گے جب آپ کے مقدر میں بچہ ہوگا تو اس وقت آپ تین دن تک بات نہیں کر سکو گے الا رمضان ہاں اشارے کے ساتھ بات کر سکو گے وغیرہ نہیں میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے